ما من بسم نر رجیم رسم اللہ الرحيم من کلا ہلادی نامو عليه صلات و سلام علیک يا سیدی يا رسول مکین قلوب المؤمنین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 وہ مکالا ملنے سنت پی ادا ہوتی ہے ہزار حرام کام کبیرہ گناہ کرنا ہے پیا ایک سنت پی ادا کرنا ہے، ایک سنت کی بےزتی پہ کرنا ہے تا پھر او سنت دی تی او نا کی بےزتی گناواں کی نہوست لانت پہ لڑائیاں لڑائیا تی آئے دن جگڑے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے شریعت قانون دے خلاف ایسا کچھ جائے اتے لانت ہی برسنی اور کی برسنی اس نکاح نے اس سنت نے رحمت تھوڑی لے آنی جن حرام کاموں چڈ کے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 تے چنگا کھانا کیڑا ہے بلیمے دا شادی کا جس رشتے دار بھی سدے جان تل تعالی دے تعلق دار مومن بھی سدے جان گریب مسکین سب گریب مسکین سارے بلائے جان لو آو سنگیو آؤ یارو کھاؤ ہے اے, اے جڑا لکما کھان گے اس کا سواب رشتے دار بھی تے دے بھی کھان سب کا سواب تازر ملنا لیکن کیونکہ ایسا مری قوم سوچتے نہیں منافے کرنا, ہی تو آسا لاسا لاسا کیا کرنا ہے؟ اے مرے تے مرتے بندے نشانی جا سا بندہ ہوں جی وہ ہمیشہ ہر پاسوں ہاتھ ہے او نو اس آخرات فائدہ ہوتا میں مرنا نکل جانا اس جہان تو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 آ, یارو آ جڑا منڈا اینو یہ اٹھا کے آر انتظار ہو رہا آ جا می ستا پتر تیری اتنے لوڑ کو نکل شبش اٹھ میرے بچے اٹھ اٹھ تیرا تیر انتظار پہ ہوں پتہ ہے سیانے بندے جرائب دواریاں سو جانتے آدھے ڈرائیور نیبر آ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 جدو یہ سنگ گے یہ بعد رہن گے اناپس آن کا موقع مل جنا کفر جنا موک لہا کرو تو پہلو چاہو میاں کل میں پڑھنے والے کافر آخو ہی نہ تاکہ نہ اگوں نم روک نہ او بے غیرت پر پرانا جڑا واپس آئے سمجھ آ گئی نہ کوئی نہ ہوں میں بوٹی جی گل تم دسنا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 کلما پڑھی ہے لیکن آتا ہے جانور ہے نا وہ شرح کے متابک دبا ضروری نہیں جی میں مرضی کھا آؤ تو وہ کی بن ہے کافر بن ایک بندہ ہوما پڑھتا ہے لیکن آتا ہے میاں جہی نماز ہے نا دے مسئلے مسلے لے کی کہڑ ہے کوئی اسلام ہے وہ تے نزدیک کون ہے کافر شابا چلو چھتی مان لے جی میں یہ تو مناف مسئلہ کھی کتوں پھر دے کہ کلمے والے کافر نہیں آکنا چاہیے اللہ د کتاب شرا فکر دیا پری پہ نبی پاک سرکار دی کوئی گساخی ہے اللہ دے قرآن دی کوئی بےزتی کرتا ہے لاکھ کلمہ پڑے ساری رات کابے بے پڑی جائے ہاں تو ایمان دسو دے ایک فیکٹری اے قرآن پاک کی بےزتی ہوئی سا تو اس بےزتی کرنے والے تسا کافر سمجھنا یا مسلمان تو کلما پڑھنا سکے نہیں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 رب کو منگن دا رب سونے تو سوال کرن دا، اللہ دے دربار محتاج بن جو گیا ہے، جوان ہائی اپنا ایمان کامل کر بیٹھا نا ہوں دنیا انب کے دربار تو ہلاوے دنیا ہل سکتی ہے وہان ایمان ماسا نہیں نہ ہل سکتا <تصفح>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 جی تے لایا لایا وا مقصود سی کوئی رضا مقصد نہیں صرف نک رکھنا مقصود سی برادری کی آپ گمی لا چتے جی یہ ایسا جاب اتنے دے میں تو ایمان دسو جدو حساب کا جواب یہ سونا ملنا انعام بھی تو پھر دے لبنے نے سمجھ نہیں لگی نے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 اما کر لوا تو اہم وھا لوا ڈنڈی چا مارا تے اگلا خوش, ہو گئے خوش کرنا ہی نہیں سارے ناراض ہو جاؤ ماں فرق ہک راضی ہو تو تو آن تو آن تو سارے ناراض ہواراض ہو, ہو میرا کوئی فرق نہیں میرا ہک راہ ناراض ہو جائے تو سارے راضی ہو سر برابر فائدہ نہیں دے سکتے میرا تو پکا نہیں بچنا میرا یہ ایمان ہے اس یقین میں تینوں سچ پیا سنا وا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 پڑ کے جائے گا رب کو لا اللہ لے جائے گا جن کسے ہور ہو نہیں ملایا ہو کی مطلب خالص لے کے جائے گا رب سونے میرے وعدہ کیا ہو سیدھا جنت دور جائے گا دوسرا یا دوسرا اللحHSにある... جو... رسول اللہ صحابہ عرض کی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 کٹے بہ گے کوا گے ویاہ شادیاں لین دین سارا کچھ ہند ہونا ہے کنجر اتنے لکیا پھر کھولن کی خاطر نہ اللہ تعالی نے قبر چ سوال جب کا سلسلہ رکھا لنافکا اتے تادرا پائی فرد ادھر آوال ہونا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے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 جہے نہیں سر منگے انہوں رب کرکا چڑھتا تھی ادھر آیا جہاد اس کی وجہ کئی اتو اتو کلما پڑ جلوکا فرن کھولن دی خاطر رب سونے نے کبر دے اندر سوال جب چ ہے حساب رکھیا ہے من ربو کا تیرا رب کہنے ماں دینو کا تیرا دین کی ماہتا تک ہک حاضر رجو اس مبارک شخصیت مرد دے بارے کی آخر ہوں ہوں کوئی منافق ہوں کلما دے پڑھتے دے نے پر رب نو دی شان مطابق نہیں منگ کئی منافک دے نے کلما پڑھتے نے پر دین ن شان دے مطابق نہیں منگے کئی مہلانتی ہوں جہے کلما پڑھتے نے پر نبی پاک دی شان دل دشمن کے دے خلاف مخالف ہوں جو بندیاں وحابیاں واگوں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 منافکا نو اس دنیا تے بھی دے اللہ تعالی دے ہیں ہاں ٹھیک ہے دوسرے کلما پڑے ہو جہے کلما پڑھتے ہیں دین سچا منگتے ہیں آپ گلت منگتے ہیں آپ آوڑے یار چل دے نہیں لیکن ہر گل سچی ہے جی یہ لیکن وہ دین دے نہیں پے دے آپ مجرم ہے یہ ہے فاسق، دج پہلا ہو گیا منافق، یہ ہو گیا فاسق،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 پیر باو سلطان باؤ رام شورکوٹ تو چار سو سال پر آلمگ اللہ سی ہاں سلطان آلمگیر رحمت اللہ, عالم گیر عالم گیر رحمت اللہ اے باو پیر دا خلیفہ سی ہاں تے اللہ دا ولی ہو کے گزرا بادشاہ سدکے جاوا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 گلوئی او ایک کل مینو پیر پڑھایا تے میں تا سہاگل ہو پیر باہو درسیا گلوئی گلوئی گلو گلو کار گلا گلا چلا پیر باہو درسیا گلوئی گلے اتنے اتنے رکھ والے کلمے یہ پتا خلوس کلما کیونیں پڑی د تنوں حدیث پاگ سنائی ادھر ہدیس رکھ ادھر اللہ دلی کا فرمان رکھ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 اللہ تالا دسوت فرمایا سارے سگیا اللہ تعالی ایسا ایسے دسیا کہ جی گھر کمزور ہوں میرے تو سوا میرے تو سوا اور خدا بڑائی کھڑے نا ای کمزور گھر سمجھا جی نو طاقت والا تا نہ سمجھا جی وہ گھر اندا آجی جسر میں رب العالمین امی بن جانا جو بولو اللہ <التداللاص> ہاں <التداللاص> اے سپر پاور کافر نہ کافر جن مرضی آئٹم بم بنا کے بیٹھے ہو سمجھی مکڑی جالا بنائی بیٹھی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 <سسفر> اچھا صاحب نو یہ جاب مل رہا کہ تا کچھ آنا ویکنا پینا تا جنت لبنی جی کلمی جیڈے تصاویہ نے کلمہ پڑھ لیا جنت پکی کتنا جی سانو ایویں لب جانی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 قسمت شکی ہو گئی نہ مدنی نہ مکی ہو گئی <laughs> قسمت شکی ہو گئی نامنی مکی ہو گئی جی پی رہ بچ دے پیسے دودھ ساری پکی ہو گئی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 سیر کرد ہو سبحان اللہ آخر کوئی ددا ہے سبحان اللہ آخر کوئی چاچا ہے سبحان اللہ آخ اما ہو سبحان اللہ آخری ہے میرا کوئی بھی نہیں جڑا سبحان اللہ آخ رب نے اتوں دیتا رب نے آخیا وہ ترا پیو ابد اللہ نہیں نعرا تک بھی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 اللہ سالر، نبی صحیح دن خدری روبی صلی اللہ علیہ وسلم فرانہ سکان شرون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 یا نامناسب حسنا ہسنا دے سن میرے آقا نے آکا نام آپ نے فرمایا لو اکثر تم آدمی ذکر آدمی لذات اگر تسا لزتان ختم کر دے شاید کا ذکر کر دے تو جو میں پیاوا تسان اس کا چ نہیں سی پینا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 گولی مار دینی ہے پیا ہر بنا جانا تو حرامتی نقل کٹنا پیا تو جدو آ گیا انگریزی انداز ہونی مان نل دسو تک کسی کی جیب فروڑ لیے پیسے بھی چکن لیے او آخن گے جیب کچرا گجر پولیس آ جائے گی کہ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 کیا رب سونے چار پاس میں گاہ جا جہاں اللہ oh Jamie, <appli> <Jainitations>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 ہوں میرے پاگ روی سرور نے فرمایا ہو. فنل و ہو جو دو فن ابد ال اویل کا فرو جفن ہوں پتکار بندہ وہ کل میں پڑھ والا دین لڑا پر نا پرنا چلن والا وہ جدو دفن ہوں اول کافر ہو یا کافر شاخ ابدل اخترجمین فرما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 असल जरा चंगा दवा भाजन अजाब होना नहीं ओ कलमे वाले ने मोहम्मद पाग दरीयत दी, दी, की करण वाले ने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 سور لہن جنا کمجنگ ہو کدی نہیں آخنگے اصا مجرم پلنے بغیرتی پکڑنے گند پی خانے نو نو ترقی پکڑنی وی وی ہزار رن دی ریس کرا چڈتے وی وی ہزار رن دی ریس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 मंदला किनिया चढ़ गई चुबारा मंडला किनिया ने हाँ जी न चढ़ाईया हूं मैं ईमान हाथ जोड़ के, के प्यार करना यार मैनु फैसला कर दो मैं जी जे बंदा वाल फिर मैनु आदि एडे लम्बे चौड़े ईमान न दसो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 سیانے کہ گوشت جا گوشت ہے یہ کسائی دے پٹے پہ گران نے कपड़ा है मखिया नहीं बान दलनी रखी बैठा है झलद बैठा है जे निगरान ना हो महफूज न हो सड़क गोश्त कदी कुत्या बच सकता मैं मोटी जी गल कर छी जे जे गोश्त सड़क के कुत्त मूह चो नहीं ना बचता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 سی سیدہ خاتون جنگ ٹانگو مکان ہوے خریدت مافوی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 پھر کسے دی عزت دا لحاظ نہ کرو مال کا جانتا کسی شہر کا نہیں وہ آخری ہزار کترا کھڑا کر دے رہے ایڈا نبی پاک سرکار نے فرمایا لاہ ونبور آئی نہ ستر بندے دا ویخ والا بھی لانتی وکھاو والا بھی لانتی ہے اے مونا نہیں جڑا ڈاکٹر وا وہ خطری دا پتر آپ لانتی ہے جہا وکھاو والا دلیا سردار لانتی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 میں یہو جہ شتان مولبیاں کا رگڑا پٹ کے دے پھر تن دسا میں کی بنتا پیا کہ کتوں لے رہے دے دے اپنی بولی نہیں آتی بوتھا اپنا زبان کسی ہوتے انگلش مدرسوں کی تعلیم حرام ہے کٹ کٹ زندہ باد پٹاری آ گئی میدان پٹاری آ گئی ویخیا جی سپ نکل لگے گی ہوں تنشاہ آ جے اور سو دے مدرسے دی کتاب مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستن پاکستان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 حوسلہ <تصفيق> حوصلہ تیز کر کرومی زندگی کی ہر شوبے میں تمہاری شرکت کی ضرورت ہے ورنہ ترقی نہیں ہوگی <تصفيق> آم, <تصفيق> اے دا سبق ایمان ملوڈیا دس جنا کجرا مدرسے رکھے نے و جنا کافر نے مدرسے چیٹھے انج کافر کر لیا تعلیم دے کے اردو فارسی تے اربی اس پوچھ سورا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 جا مڑ کے آئے بیٹھے پڑھا سو ایک گل ہو پی نہیں لیکن تھوڑا دشمن ہو جانی ہوسلمان تے ان ہاتھوں پیو گے نائم.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 بھی میںتاوا بریلی شریف خانہ چوک آ جائز میں کھ لینا یہاں کا جائز لو ہندوستان دے جے اتوں والے تو وکے پر اتوں بچے کھڑے نے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 حضرت نبی والے کہتے ہیں ختم چاہیے ختم تن فتوی یاد اے اے اے برادری جس گھر کے اندر ٹی وی اس گھر چان جان والا مولوی جہا ہے اس پیچھے نماز جائز نہیں جی اپنے کارے تھے پڑھون دوبارہ کی بنسی اپنیا فتح و فتی ہے ملت مولانا جلال الدین احمد امجدی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 مووی پیروں کی ہر کسی تصویر ود گناہ اے اے دے استاد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی مولانا محدث سے پاکستان سردار رحمد رحمت اللہ اتوں شیخ الحدیث میرے بھی استاد مفتیان مفتیا استاد انہی کتاب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 ہر شرف اتنے تو محفوظ فرما دشمنان اسلام منتبا فرما زندگی اسلام آڑی موت کامل ایمان آڑی عطاف ہے اللہ سانو حضورد غلامہ دا صدقہ ہر عذاب شرف اتنے تو محفوظ فرما یا اللہ جنہ دوستہ محفظ سجائیے سون کے یا سنا کے یا اس نے احتمام فرما کے سب دی دنیا آخرہ سونی فرما حضورد دین آڑی فرما محفظ اللہ تعالی حبیبہی سیدنا محفظ سادہ مشکل کشا ہے علی